إن الحمد الله نحمد نعين نفر وَنعودُ بالله م شور أَفوتنا ومن سئات عمالنا منن يهده الله فلا مظللا ومنن يظل الفَلاهشد الله إ إ الله وحد شيكَ وأشهد أن محد بعد کتاب اللہ ود اللہ علیہ وسلم و شرالمور بدع ضلال نبی علیہ السلاۃ وسلام سے کئی ایک اذکار ثابت ہیں کئی ایک دعائیں ثابت ہیں اور جو اذکار نبی علیہ و والسلام نے پڑھے ہیں یا بتائے ہیں وہ دیگر انسانوں کے بتائے ہوئے اذکار سے کہیں زیادہ بہتر ہیں لیکن آج کل لوگوں میں یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ دائیں بائیں دیگر مولویوں علماء اور بزرگوں کے اذکار محفوظ کریں گے ان کے ساتھ ورد کریں گے لیکن جو اذکار نبی علیہ السلاط نے بتائے ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے جبکہ نبی علیہ السلاط وسلام کے بتائے ہوئے اذکار میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ وہ مارا انتقان ہوا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں وہ بات وہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو اس لیے آپ کے بتائے ہوئے اذکار بہت قیمتی اذکار ہیں انہیں زبانی یاد کرنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ان اذکار کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے اس کی بھی گارنٹی ہے وہ بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے جبکہ دیگر بزرگ دیگر مولوی حضرات دیگر علماء کرام جو اذکار بتاتے ہیں وہ بھی مشکوک ہوتے ہیں اس لحاظ سے کون میں غلطی کا امکان رہتا ہے اور ان اذکار کے پھر جو فضائل بتائے جاتے ہیں کہ یہ ذکر کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یہ ذکر کریں گے تو یہ ثواب ملے گا وہ اور زیادہ مشکوک ہوتے ہیں کیونکہ فضیلت ادر و ثواب کی تعداد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں یا آپ کے نبی علیہ السلات وسلام اس سے لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں تو میرے بھائیو آج کی اس درس میں ایسا ہی ایک ذکر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ذکر کے الفاظ بھی توجہ سے سنیں انہیں زبانی یاد کیا جائے اور ان کے معنی و مفہوم کے اوپر بھی غور کیا جائے کیونکہ جب آپ کو ذکر اس کے معنی و مفہوم کے اوپر توجہ رکھتے ہوئے کریں گے تو اس کا ثواب اور ہوگا اور جو معنی و مفہوم کے اوپر توجہ مبدول کیے بغیر آپ کریں گے اس کا ثواب کچھ اور ہوگا امام مسلم امام ابوداج امام ابن ماجہ اور حدیث کے دیگر ائمہ کرام روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علوما سے وہ کہتے ہیں کہ جناب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے جناب جو میرے بھائیوں جی نبی علیہ اصلاۃ والسلام کی بیگم ہے اور ہماری کیا لگتی ہیں ماں لگتی ہیں ان کا پہلے نام کیا تھا برہ برہ کہتے ہیں نیکوکار کو سالحا کو نبی علیہ السلاط والسلام نے یہ نام تبدیل کر دیا اور جو نام رکھا کیونکہ برہ نام میں اپنی تعریف خود کی جا رہی تھی کہ میں نیک ہوں میں بزرگ ہوں میں صالح ہوں اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ پسند نہیں کیا اس لیے آپ نے ان کا نام جوبیری رکھا یہاں سے یہ سبق بھی ہمیں ملا کہ اپنے بچوں کے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جن ناموں میں خود ہی انسان اپنی تعریف کر رہا ہو اپنی صفائی پیش کر رہا ہو اپنے آپ کو نیک بتا رہا ہو تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنما کہ یہ جوری جن کا نام پہلے بڑھ تھا نبی علیہ السلاط والسلام نے نام تبدیل کر کے ان کے نام جوری رکھا یہ صبح کی نماز کے وقت اپنے مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی نبی علیہ السلاط والسلام ان کے پاس سے گزرے اور باہر چلے گئے جب آپ واپس آئے تو سورج نکل چکا تھا چاچ کا وقت ہو چکا تھا اور جناب جو ابھی تک اپنے مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھی نبی علیہ السلاط و نے سوال کیا کہ تم اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس حالت میں میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا کہنے لگی جی ہاں تو نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا تم اتنی دیر سے ذکر کر رہی ہو تمہارا سارا ذکر ایک سائیڈ پہ اور میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد چار کلمے کہے ہیں کتنے کلمے میرے بھائی چار کلمات کہے ہیں چار الفاظ کہے ہیں تین بار کہے ہیں چار کلمات کہے ہیں تین بار کہے ہیں نبی علی اسلاد اسلام نے فرمایا یہ الفاظ ایک طرف میرے یہ الفاظ جو صرف چار ہیں اور صرف تین بار میں نے کہے ہیں یہ تمہارے سارے اذکار سے زیادہ وزنی قیمتی اور باری ہیں تو یہ اذکار یہ چار کلمات کون سے ہیں جو اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں جن کی اتنی شان ہے جو اتنے زیادہ وزنی ہیں جو اتنے ذرا قیمتی ہیں یہ کون سے چار کلمات ہیں اور کیوں اتنے قیمتی ہیں ان کا معنی کیا ہے کس چیز نے ان کو اتنا وزنی بنا دیا ہے وہ کلمات کیا ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدی ہم آداد خلقی و, خلق و نفسی وزینتا عرشی ومداد می کریماتی جناب جا فجر کی نماز سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک چارج کے وقت تک ذکر اذکار کر رہی ہیں نبی علیہ اشلاد اسلام فرما رہے ہیں کہ وہ سارے اذکار ایک پرلے میں ڈال دیے جائیں اور جو کلمات میں نے کہے ہیں تین بار وہ دوسرے پرلے میں ڈال دیے جائیں وہ پلہ باری رہے گا جس پرلے میں وہ کلمات ہوں گے جو میں نے تین بار کہیں ہیں اور وہ یہ ہے سبحان اللہ ابھی عدد خلقی میرے بھائی ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں یہ نہ سوچیں کہ بعد میں یاد کروں گا میں دو دفعہ شاید کلمات کہہ چکا ہوں اور درس میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہوں گا تو سبحان اللہ ہمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزین تا عرشی و مداد ان کے کیا معنی ہیں کیا مفہوم ہے فرمایا سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کیا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں سبحان اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو ہم سب بار بار کہتے رہتے ہیں لیکن یہ کلمہ کہتے ہوئے کیا کبھی ہم نے اس کے معن و مفہوم پہ غور کیا ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کیا ہماری توجہ ان کے معنی کے اوپر ہوتی ہے سبحان اللہ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اللہ کی تصویر بیان کرتا ہوں یعنی کہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایب سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے اللہ میں کوئی ایک بھی ایب نہیں کوئی ایک بھی کمزوری نہیں کوئی ایک بھی نقص نہیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مکمل طور پہ عیوب سے پاک ہو اور اللہ ایسے ہیں کہ اللہ میں کوئی بھی عیب نہیں اب زبانی طور پہ تو میں نے بھی یہ مان لیا آپ نے بھی مان لیا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے کیوں میرے بھائیو ایسے ہی ہے نا ابتدائی طور پہ آپ نے بھی مان لیا میں نے بھی مان لیا لیکن جب تفصیلات میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کئی بھائی کچھ چیزیں ماننے سے انکار کر دیں سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے جب آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی سجدہ کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جیسے اللہ سجدے کے حقدار ہیں کوئی اور بھی حقدار ہے وہ بھی اللہ کا ہم پلّا ہے اس عبادت میں تو یہ اللہ کے لیے عیب بیان کرنا ہے کہ اللہ کا کوئی برابر ہو کسی چیز میں اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ کے سوا کوئی بھی سجدے کا حقدار نہیں ہے جس کے نام پہ جانور ذبا کیے جائیں وہ ایک اللہ تباہر کو اتارا ہے جب یہ جانور آپ کسی اور فرشتے کے نام پہ ذبح کریں گے کسی اور نبی کے نام پہ ذبہ کریں گے کسی اور ولی کے نام پہ ذبح کریں گے کسی اور بزرگ کے نام پہ ذبح کریں, کریں گے تو آپ نے اس فرشتے کو اس نبی کو اس ولی کو اس بزرگ کو اللہ کے برابر کر دیا اور اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی اللہ کے برابر کا ہو اللہ کا کوئی والد نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ کی کوئی بیگم یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے بیگم بیٹا ان کے محتاج کون ہوتے ہیں لوگ انسان ہر انسان اپنی بیگم کا محتاج ہے ہر انسان اپنے بیٹے کا محتاج ہے اولاد نہ ہو تو دعائیں کرتا ہے روتا ہے علاج کراتا ہے شادی کرنے کے لیے بیگم حاصل کرنے کے لیے جگہ بجگہ جاتا ہے رشتے ڈھونڈتا ہے کیونکہ انسان بیگم کے بغیر مکمل نہیں ہے اولاد کے بغیر مکمل نہیں ہے اور اللہ کے لیے بیگم ہو یہ اللہ کے لیے کمزوری ہے اللہ کی کوئی بیگم نہیں ہے عیسائی غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلاط اسلام اللہ کی بیگم ہیں عیسائی غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسائی علیہ السلاط اسلام اللہ کے بیٹے ہیں یہودی غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور ہیں کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کا حصہ ہو گئے اللہ کا جز ہو گئے اللہ تنہا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ میں کوئی ایب نہیں ہے اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے اور وہ لوگ بھی غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا سسٹم بزرگوں میں تقسیم کر دیا ہے وہ سسٹم چلا رہے ہیں کسی نے آسمانوں کا نظام شمار رکھا ہے کسی نے زمین کا نظام شمار رکھا ہے کسی کے اللہ نے ڈیوٹی بیٹے دینے کی لگا دی ہے کسی کی ڈیوٹی اللہ نے شفا دینے کی لگا دی ہے یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ اللہ کمزور ہے اللہ کسی اور کا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ولم یق اللہ ولیم مین اللہ کے الفاظ بڑے واضح ہیں پندرواں سپارہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جس کے اللہ محتاج ہو اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو اللہ نے جس کو بھی دوست بنایا ہے اس کو نوازنے کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے کہ جس سے اللہ کا فائدہ ہو رہا ہو ولاک اللہ ولی میند الکب ہو تقبیر اللہ ہر عیب سے پاک ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے یہ کہنا بھی غلط ہے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعائیں منظور کرانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے سیڑھی کی ضرورت ہے مثالیں دی جاتی ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ ہو بادشاہ کے پاس آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو سیفٹی کے پاس جانا ہوگا آپ کو پہلے ٹائم لینا ہوگا وسیلہ اختیار کرنا ہوگا میرے بھائی یہ مثالیں اللہ کے لیے بیان کرنا اللہ کی توہین ہے اللہ کی غصہ ہے اللہ انسان کی طرح محتاج نہیں ہے بادشاہ میری آپ کی طرح کا انسان ہے اس کی قوت سماعت محدود ہے اس کی قوت بسارت محدود ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہے وہ محتاج ہے وزیروں کا وہ محتاج ہے فوج کا وہ محتاج ہے مترجمین کا وہ محتاج ہے سڑکیوں کا اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے وہ اللہ ایک وقت میں سب زبانوں جانتا ہے سب زبانوں کا خالق ہے ہر ایک کی گفتگو سن رہا ہے ہر ایک کی گفتگو سمجھ رہا ہے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے ہر ایک اس کے کنٹرول میں ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ سارے کس کے معنی ہیں میرے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کے معنی ہیں کہ اللہ میں کوئی ایب نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے کوئی اللہ کی بیگم نہیں ہے اللہ ہر ایب سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر رقص سے پاک ہے اللہ نہ فریشوں کا محتاج نہ جنوں کا محتاج نہ نبیوں کا محتاج نہ ولیوں کا محتاج اور یہ سارے کے سارے کس کے محتاج اللہ کے اللہ نے صاف صاف کہا ہے سورہ فاطر میں ایوہ الناس انتم الفکارا لوگ اے لوگ اے تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو لوگوں کے لفظ میں نبی بھی آ ولی بھی آ بزرگ بھی آگئے نیک بھی آ برے بھی آ مسلمان بھی آ کافر بھی آ گئے عورتیں بھی اس میں داخل ہیں مرد بھی داخل ہیں بڑے بھی چھوٹے بھی بادشاہ بھی ریا بھی فرمایا تم سارے سارے اللہ کہہ رہے ہیں میرے محتاج ہو غنی الحمید اللہ نے کہا میں بے پرواہ میں بے نیاز میں کسی کا محتاج نہیں کوئی میری ضرورت نہیں کوئی میری کمزوری نہیں یہ ہے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ وہ بھی ہم کی تصویر بھی کر رہا ہوں وہ بھی اس کی حمد بھی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں ہر قسم کی تعریفوں کا حقدار کون ہے میرے بھائیوں اللہ درو شریف کے آخر میں بھی آپ کیا کہتے ہیں انا کا حمید ال مجید انا اس میں کوئی شک و کو شبہ نہیں ہے کیا اللہ حمید محمود ہے سب تعریفیں تیرے لیے ہیں تمام تعریفوں کا حقدار تو ہے دنیا میں ہمیں جو بھی خوبی نظر آتی ہے وہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے کوئی انسان اعلی خطیب ہو آپ اس کی خطاب سے متاثر ہو رہے ہوں گے تو خطابت کس نے دی ہے اس کو اللہ نے دی ہے کوئی انسان بہت خوبصورت ہے آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس کو خوبصورتی کس نے دی ہے اللہ نے کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے آپ اس کے مال سے متصر ہو رہے ہیں لیکن اسے مال کس نے دیا ہے اللہ نے نبی علیم تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے آلہ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں لیکن آپ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں سبحان اللہ وبی ہم اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں ساتھ ساتھ تیری حمد و سنا بھی بیان کرتا ہوں کتنی تسبیح بیان کرتا ہوں کتنی حمد بیان کرتا ہوں فرمایا سبحان اللہ حمدی عدد اخلطی میرے بھائی توجہ سے اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں آپ نے بزرگوں کی تعریفیں بڑی سنی ہوگی لیکن اللہ کی تعریف بھی سنی سبحان اللہ ہمدی عدد اخلطی فرمایا اللہ کی اتنی تعریفیں اللہ کی اتنی تسبیح کہ فرمایا جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے جتنی کس کی تعداد ہے میرے بھائیوں اللہ کی مخلوق کی تعداد اب اللہ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے جی انسان کتنے ہیں جن کتنے ہیں فرشتے کتنے ہیں مکھیاں کتنی ہیں شیر کتنے ہیں درخت کتنے ہیں بلڈنگ کتنی ہیں پنکھے کتنے ہیں لاؤڈ اسپیکر کتنے ہیں گلاس کتنے ہیں پانی کتنا ہے ریت کے ذرات کتنے ہیں پہاڑ کتنے ہیں اللہ کی مخلوقات کا ہم نام نہیں لے سکتے تعداد بات کی بات ہے ہمیں تو اللہ کی مخلوقات کے نام نہیں آتے اسی لیے اللہ نے کہا ہے سورہ مدسر میں وَمَا یا لم جنود رَبِّكَ إِلَّا کا <هُو> اللہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے جو لشکر ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے اوروں کے لیے غیب کا دعوی کرنے والوں اللہ کا فرمان سن لو اللہ کہتے ہیں میرے لشکر کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا میں ہی جانتا ہوں اور پھر اللہ کی مخلوقات کے نام ہمیں آ جائیں پھر ہر مخلوق کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ہم سبحان اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی و سنا بیان کرتا ہوں کتنی عادت خلق ہی فرمایا جتنی اس کی مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر والی فرمایا اللہ کی اتنی تسبیح اللہ کی اتنی و سنا کہ جتنی تصویر ہم دو سنا سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے اللہ کی ذات جس سے رادی ہو جائے وہ دعا آتی ہے نا جو رکوع کے بعد کھڑے ہو کے کرتی ہیں ہماری نمازیں تو وہ ہیں نا کہ رکو کے بعد ہم صحیح کھڑے نہیں ہوتے سجدے میں پہنچ جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہوا کرتے تھے لمبی لمبی دعائیں پڑا کرتے تھے رکو کی ان دو میں سے ایک دعا آپ کہا کرتے تھے اللہ مربنا لکل حمد مل بعد واشی تم ان شہ باد قال حکمہ کا لبد کلو کہ اللہ ہر قسم کی ہمدو سنا تیرے لیے یا اللہ تیری اتنی ہمدو سنا کہ جس سے ساتوں آسمان بھر جائیں یا اللہ تیری اتنی ہمدو سنا جس سے ساتوں زمینیں بھر جائیں یا اللہ تری اتنی سنا جس سے آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ بھر جائے یہ اللہ کی سنا بیان ہو رہی ہے سبحان اللہ ابھی ہمدی عادت غلطی ورزان افسی عرشی یا اللہ تیری اتنی ہمدوسنا تیری اتنی تصبی کہ جو تیرے عرش کے وزن کے برابر ہو کتنی میرے بھائی جو اللہ کے عرش کے وزن کے برابر ہو اب اللہ کا عرش اس کا وزن کتنا ہوگا مجھے آپ اور پہاڑ کا وزن بتا دیں حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ جو جنادہ پڑے ایک جنادے کا ثواب اورت پہاڑ کے برابر ہے اور پہاڑ کا وزن بتا دیں جو آپ نے دیکھا ہے عرش تو دیکھا ہی نہیں ہے جی اوت پہاڑ کا وزن کتنا ہے ہم شمار نہیں کر سکتے اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا میرے بھائی ہو نبی کے برابر ہوگا ہاں جی جی اوت پہاڑ کے برابر ہوگا کوئی بات تو کریں آپ چلے پورے مدینہ کے برابر ہوگا چھوٹا اللہ اکبر عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے عرش اللہ کی جس کا مطلب کیا ہوا آسمان بڑا کے عرش عرش بڑا زمین بڑی کے عرش بڑا عرش بڑا اللہ کا عرش بڑا پھر اللہ کی کرسی ہے ایزلسی تو آپ سب پڑھتے ہیں نا وسی آ کرد اللہ کہتے ہیں کہ میری کرسی جو ہے آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ کوئی انسان آپ کو ملا ہے جس نے زمین کے سارے کنارے دیکھ لی ہوں ہم زمین کے کنارے نہیں دیکھ سکے آسمان کے کنارے نہیں دیکھ سکے اور اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میری کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے اور کرسی کیا ہے امام حاکم روایت کرتے ہیں عبداللہ اللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کی کرسی اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اللہ کی کرسی کیا ہے میرے بھائیوں اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے یہ کرسی جو آسمان و زمین سے زیادہ کشادہ ہے عرش اس کرسی سے کہیں بڑا ہے عرش اس کرسی سے کہیں بڑا ہے بلکہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ اصلاح تو اسلام کرسی کی مثال میرے بھائیو دھیان سے وہ کرسی جو آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے زیادہ کشادہ ہے نبی علیہ اللہ سلام فرماتے ہیں اس کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے آپ کسی جنگل میں کسی صحرہ میں کوئی انگوٹھی پھینک دیں چھلا لوہے کا پھینک دیں لوہے کا چھلا کسی صحرہ میں پھینک دیا جائے کسی جنگل میں پھینک دیا جائے مجھے بتائیں لوہے کے چھلے کی اس صحراہ کے سامنے کوئی حیثیت ہے فرمایا کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسے ہی ہے اللہ کی مخلوقات سے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں جس رب کی مخلوقات اتنی عظیم ہیں وہ رب کتنا عظیم ہوگا رب کی قدرت کا تصور کریں اگرچہ ہم تصور نہیں کر سکتے یہاں پہ جب ہمیں زہری اسباب نظر نہیں آتے تو ہم کہتے نہیں جی اب میرا کام نہیں ہو سکتا ہم بھول جاتے ہیں کہ اسباب کا رب کون ہے فوج اس نے آسمان پیدا کیے بغیر ستونوں کے زمینیں پیدا کی جو پانی پہ کھڑی ہیں جو کرسی کا مالک ہے رب ہے جو عرش کا رب ہے عرش کا مالک ہے یہ عرش کیا ہے یہ عرش کیا ہے میرے بھائیو اللہ کی قدیم مخلوق ہے کرسی سے زیادہ بڑا ہے یہ باتیں میری دھیان سے سنی کئی تفسیریں آپ اردو کی پڑھیں گے تو بڑے بڑے مفسرین نے عرش کی طویلیں کی ہیں تویل کی ہے غلط معنی لکھا ہے کسی نے لکھا ہوگا کہ ارس مراد ہے اللہ کی حکومت عرص مراد اللہ کی بادشاہ عرص مراد اللہ کی سلطنت یعنی کہ عرش جو ہے حصہ چیز نہیں ہے گویا کہ مانوی چیز ہو گئی غیر محسوس چیز ہو گئی غلط ہے یہ سب طویلے ہیں کسی نے لکھا جی عرص مراد کرسی ہی ہے یہ بھی غلط ہے کرسی الگ چیز ہے عرش الگ چیز ہے کُرسی تو اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو عرش میرے بھائیوں ایک محسوس اللہ کی مخلوق ہے جو ہمارے لیے غیبی چیز ہے اللہ نے ذکر کیا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ارش مراد اللہ کی حکومت ہے اللہ کی سلطنت ہے وہ ایک بڑے مفسر ہیں میں نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں گے لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بات غلط ہے اگر عرش سے مراد حکومت ہو سلطنت ہو تو سورہ ہاکا کی اس عید کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ملو ہر شربی کا فو یو اللہ کہتے ہیں رود قیامت میرے عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا کیا حکومت کو آٹھ فریسوں نے اٹھایا ہوا ہوگا جی؟ جو کہتے ہیں عرش کا مانا ہے حکومت سلطنت تو کیا آٹھ فرشتوں نے حکومت کو اٹھایا ہوا ہوگا نہیں اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کے عرش کو روزے قیامت آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اور میرے بھائیوں جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کے بارے میں کبھی سنا ہے میرے بھائی توجہ میری طرف رہے اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات لے لیں جو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس کے پاس ہم نے حاضر ہونا ہے جس نے ہماری جنت جہنم کے فیصلے کرنے ہیں امام ابو دعود رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں روید کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ حسرات اسلام نے مجھے حکم ملا ہے کون کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ نہیں لگتا اب لوگ کون کہہ رہے ہیں نبی علیہ صاحب اسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے نبی علیہ صاحب اسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کچھ معلومات دوں ان فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ کے عرض کو اٹھایا ہوا ہے فرمایا نبی علیہ اسلاد اسلام نے ان میں سے ایک فرشتے کا یہ حال ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھوں تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ سات سو سال سفر کرتے رہیں یہ فاصلہ ختم نہیں ہوگا میرے بھائی صحیح حدیث کسی کہانیوں کے ہم قائل نہیں ہیں نام خواب بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد کو خواب آیا تھا اس کے ہم قائل نہیں ہیں من واقعات کس سے کہانیوں کے ہم مخالف ہیں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ امام ابو دعود مح اللہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے عرض کو اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک فرشتے کا یہ حال ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر گندے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ سات سو سال سفر کیا جائے یہ فاصلہ طے نہیں ہوگا سات منٹ کا سفر نہیں سات گھنٹے کا سفر نہیں سات دنوں کا نہیں سات مہینوں کا نہیں سات سالوں کا نہیں سات سو سال سات سو سال آپ کا سفر جاری رہے اتنا فاصلہ طے نہیں ہوگا اتنا عظیم فرشتہ ہے جس رب نے اس فرشتے کو پیدا کیا وہ رب کتنا عظیم ہوگا اور جن عارف فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک فرشتے کا یہ حال ہے تو جس عرش کو اٹھانے والے عارف فرشتے ہیں وہ عرش کتنی بڑی مخلوق ہوگا تو اب آپ سمجھیں اس دعا کا مطلب اس ذکر کا مطلب کہ سبحان اللہ و بھی میں اللہ کی تسمی بیان کرتا ہوں اللہ کی ہمد و صناح بیان کرتا ہوں کتنی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے وہ رضان ہی اتنی جس سے اللہ راضی ہو جائے اتنی زینا ترچی ہی جو اللہ کے عرش کے وزن کے برابر ہو و مداد کلیمات ہی اور جو اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہو یہ بھی الفاظ سمجھنے والے ہیں کہ اللہ کا کلام روشنائی سے آپ لکھنا شروع کر دیں لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں اب ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کے کلمات محدود ہیں کہ غیر محدود اب یہ غیر محدود کریمات آپ روشنائی سے لکھتے جائیں روشنائی ختم ہو جائے گی صحیح ختم ہو جائے گی ایک سمندر ختم ہوگا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں پچاسواں سواں دو سواں یعنی کہ یہ سمندر کا پانی جاری رہے گا اب آپ تصور کریں کہ وہ پانی کتنا زیادہ ہوگا جس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی تسمی بیان کرتا ہوں اللہ کے حمد و نہ بیان کرتا ہوں کتنی اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر اللہ نے کہا ہے سورہ کاف کے آخر میں قل لو کا البحر مدادا مداد الکلیمات ربید البحر قبل انت کلمات ربی و لو جی مددا کہ اگر یہ سمندر کا پانی سارے کے سارا سیاہی بن جائے اور اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں یہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے سورہ لکمان میں اللہ نے کہا کہ جتنا سمندر کا پانی ہے اس کے برابر سات گنا پانی اور ہو یہ سارے کے سارا سیاہی بن جائے اللہ کا کلام لکھا جائے اللہ کے الفاظ لکھے جائیں فرمایا یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا اور یہاں سے یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ کا علم کتنا گہرا ہے اللہ کے علم کی وسعت کیا ہے اللہ کا علم غیر محدود ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں نبیوں کو علیہ مسلا تو عالم الغیب نہ کہو نبیوں کا علم باقی انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے لیکن اللہ کا لقب عالم الغیب نبیوں پہ نہ بولو علیہ مسلاط اسلام اللہ کا علم غیر محدود ہے سات سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا اور نبیوں کا علم محدود ہے کہ غیر محدود ہے جی محدود ہے نبیوں کو علیہ مسلاط و اسلام اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں لیکن جو نہیں بتائیں وہ لا تعداد بے شمار جو بتائی ہیں وہ محدود ہیں گنی جا سکتی ہیں شمار کی جا سکتی ہیں کتنی ہوں گی سو ہزار لاکھ کروڑ ارب لیکن اللہ کا علم جو ہے میرے بھائیو غیر محدود ہے بے شمار ہے اس کی حد مندی نہیں کی جا سکتی اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو میرے بھائیو یہ ہے وہ ذکر جس کے بارے میں نبی علیہ اللہ اسلام نے جناب سے کہا کہ جوہریہ تم فدر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک سورج چڑھنے تک اللہ کا ذکر کر رہی ہو یہ ایک طرف ہے اور جو میں نے چار کلمات تین دفعہ کہے ہیں وہ ایک طرف ہیں میرے کلمات تمہارے ازکار سے بھاری ہیں یہ کلمات کیا ہے میرے بھائیو سبحان اللہ وبی ہمدی ادادا خلقی رضا نفسی وزین تھا عرشی و مدادا بار بار یہ کلمات کہنے چاہیے ثواب آپ نے سن لیا ہے بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں عرش کے تعلق سے آخری بات کروں گا پھر درس ختم کر کے آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا کہ اللہ تبارک کو تعالی عرش پہ مستوی ہیں اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں الرحمان اللہ کہتے ہیں میں عرش پہ مستوی ہوں عرش پہ بلند ہوں عرش سے اوپر ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سات بار کہا ہے کہ میں عرش سے اوپر ہوں ایک آدمی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا کہنے لگا کہ الفا اس کیفیت کی کیا ہے اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں میں عرش پہ مصوی ہوں اللہ کیسے عرش پہ مصوی ہیں کیفیت کیا ہے تفصیل کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ غصے میں آ گئے کہنے لگے الاستواء استوا معلوم والکیف کیجہول ان و سال و بہی واجب کہا سنو اللہ نے کہا میں عرش پہ مصبی ہوں استوا کا معنی عربی میں ہم جانتے ہیں کہ بلند ہونا تو استوا کا معنی معلوم ہے لیکن اللہ کیسے مستوی ہے کیفیت کیا ہے مجہول یہ ہمیں نہیں بتایا گیا فیت نامعلوم ہے وہ سعال اس کے بارے میں سوال کرنا بدت ہے ول ایمان واجب لیکن اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ عرش مستوی ہے یہ ہے مسلمان کا خیدہ میرے بھائیو کئی تفصیلیں آپ کو ملیں گی کئی مول بھی ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اپنے ہاتھوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک میں اپنی آنکھوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک میں اپنے چہرے کا اللہ نے اللہ کے نبی علی صلی نے ذکر کیا حدیث میں اللہ کے پاؤں کا اب جو چیزیں اللہ کی بتا دی گئی ہیں ہم ایمان لائیں گے اللہ کی چیزیں ہیں انسان کی طرح نہیں کیسے ہیں جیسے اللہ کے شہ نشان ہیں تفصیل کیا کفیت کیا ہم نہیں جانتے لیکن ایمان لائیں گے بالکل ایمان لائیں گے کئی لوگ کہتے ہیں نا پبلک میں ایسی باتیں نہ کرو پھر خود کیا کریں گے طویلے شروع کر دیں گے نہیں جی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت عرش نہیں ہے عرش سے مراد ہے کہ اللہ کی بادشاہت۔ تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا جی طویلے کیوں کرتے ہو قرآن پاک کی تحریف قرآن پاک میں تحریف کیوں کرتے ہو تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کی صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے جیسے اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں۔ اللہ عرش سے اوپر ہے اسے پتا اللہ, اللہ سب سے اوپر ہے. اور ہم نیچے ہیں یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے ہر انسان کے اندر ہیں. یہ خیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے وہ الوجود کا عقیدہ کہ اللہ کا اور مخلوق کا وجود ایک ہو گیا ہے یہ بڑا گندہ عقیدہ ہے غلط عقیدہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے لیکن اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں ہر آواز کو سنتے ہیں ہر ایک پر اللہ کا کنٹرول ہے ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق نایت فرمائے وہ آخا وانا علی الحمد رب المین اب میرے بھائی میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں